پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی وہ لینا ابراہیم قبل وَكُنَّا بھی اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی مندی بخشی تھی اور اتا کی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتی کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدا ہو رہے ہو یعنی چند بت ہیں خوبصورت سجا کے رکھے ہوئے ہیں اور ان پہ تم ریجھ رہے ہو انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پائے نہیں اور کوئی دلیل نہیں تھی سوائے کا طریقہ ہے اس نے کہا تم بھی, گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مزاق کر رہا ہے یہ کیسی باتیں ہو رہی کیونکہ ایسی بات تو انہوں نے کبھی کسی سے سنی نہ تھی سن کے لیے تو بڑی شوکنگ نیوز تھی کہ ایک شخص اٹھ کے ان کے صدیوں کے طریقوں کو جو اسٹبلش ہو چکے تھے ان کے کلچر میں ان کو چیلنج کر رہا ہے یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے اس نے جواب دیا نہیں بلکہ فل تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا یعنی اگر تم میری دلیل سے بات نہیں سمجھتے تو میں تمہیں پھر عملی طریقے سے بتاؤں گا کہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ تو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی جب وہ پجاری وغیرہ وہاں نہیں تھے تو موقع پا کے انہوں نے سارے بوڑھ ڈالے اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں اس سے پوچھیں کہ باقیوں کا کیا حال ہوا انہوں نے اگر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ داس بولے ہم نے ایک نوجوان کا ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے انہوں نے کہا تو پکڑ لا اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کیا کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی اور ابراہیم علیہ السلام اصل میں چاہتے بھی یہی تھے کہ سارے لوگ موجود ہو اور میں ان کے سامنے حق کی بات رکھوں ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے یہنسا پوچھ لیجئے اگر یہ بولتے ہو۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے نہیں تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے۔ اور دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی۔ بولے تو جانتا ہے کہ یہ تو نہیں بولتے۔ وہ یہی تو سمجھنے کی بات تھی لیکن انہیں نہ سمجھ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان؟ تو فتوں پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے اب آپ کہ دلیل کے مقابلے میں دھمکی اور اتنی بڑی دھمکی کہ اس کو ختم کر دینے کا قتل کر دیتا جلا ڈالو کیونکہ جلا کے مارنا کسی کو بہت زیادہ ازیت ناک بھی ہے اور بہت زیادہ وقت بھی لیتا ہے تو انہوں نے بہت ہی سخت قسم کی سزا تجویز کی اور کس لیے کہ ان کن تم فائلین اگر تمہیں کچھ کرنا ہے کس کے لیے اپنے خداوں کی مدد کرنے کے لیے حیرت کی بات ہے کہ خدا تو اس لیے ہے کہ وہ بندوں کی مدد کرے نہ کہ اس لیے کہ بندے اس کی مدد کریں یا اس کا دفاع کریں ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا کلار بردم و سلاما و سلامن الا ابراہیم اور سلامتی بن جا ابراہیم پر علیہ السلام وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا یعنی ابراہیم علیہ السلام کو سب نے مل کے جو آگ میں پھینکا تو آگ ان پر ٹھنڈی ہوگی اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے کہ ایک خراش بھی ان کے جسم پر نہیں آئی تھی یہ اتنی حیران کن بات تھی اتنا بڑا موزہ تھا کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی عقل سے کام لیتے تو بات سمجھ جاتے لیکن انہوں نے سمجھ کر نہ دی کیونکہ انسان جب ایک غلط رسے پر پڑ جاتا ہے یا اندھیروں میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو بڑی بڑی چیزیں بھی نظر نہیں آتی اور وہ انجانے سے ہے نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی سوائے گرگٹ کے کہ یہ اس میں پھونک مار رہا تھا تاکہ اور بھڑکے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا یعنی وہ ایک طرح سے فسادی جانور ہے اور ہم اسے اور لوت علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں یعنی شام اور فلسطین کی جگہ ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام عطا کیے اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید اور ہر ایک کو سالے بنایا اب دیکھیں اولاد تو بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہے لیکن انسان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے اگر اس کے بچے نیک ہو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں تو یہاں فرمایا کہ انہوں نے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتہ والی زمین کی اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اولاد وجہ اللہ امرینا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا ان کے بچوں کو جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے وہی کے ذریعے نیک کاموں کی نماز قائم کرنے کی اور زکات دینے کی ہدایت کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے حکم و علما اور لوت السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا حکمت اتا کی معرفت دی نبوت دی اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زبردست ویژنری تھے ایک طرف اساک علیہ السلام ہیں فلسطین میں دوسری طرف مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ہیں پھر ایک اور علاقے میں ان کے بھتیجے لوت علیہ السلام ہیں خود بھی ہر جگہ گھوم پھر کر اللہ کی باتیں لوگوں کو بتانے والے ہیں یعنی ایک شخص نے اتنا بڑا کام کیا کہ جو ایک پوری امت نہیں کر سکتی تو یہاں اسی لیے ساتھ ہی لوت علیہ السلام کا ذکر بھی آیا وہ ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے اور وہ آپ پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے بھی اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی ان کی قوم کی طرف اشارہ ہے در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی حد سے بڑھنے والی اور اللہ تعالیٰ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا وہ سالوں لوگوں میں سے تھا اب سب کی ایک خوبی بیان ہو رہی ہے اور وہ کیا کہ وہ نیک لوگ تھے اچھے لوگ تھے وَنُوحًا اور یہی نعمت ہم نے نو علیہ السلام کو دی یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا اس نے دعا مانگی تھی جو اپنی قوم کی اصلاح کی مسلسل کوشش کے بعد انہوں نے تھک کے مانگی تھی کہ اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں تو ہی انتقام لے تو میری مدد کر لہ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی ہوا من عظیم العظیم ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی یعنی وہ بدکار قوم جو ان کو طرح طرح سے ستا رہی تھی ان سے نکال کے ان کی مشکلات آسان کر دی اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا اور وہ بڑے بڑے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور اسی نعمت سے ہم نے داود اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا یعنی سلمان کے بیٹے تھے اللہ نے دونوں کو علم اور حکمت دی لیکن ایک فیصلے میں سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں بہتر تھا اور اس کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ عام طور پر یہ کہ داؤد علیہ السلام کو فیصلہ یہ تھا کہ جس شخص کی بکریوں نے کھیت والے کا کھیت برباد کیا ہے اس کی بکریاں لے کر اس کھیت والے کو دے دی جائیں جرمانے کے طور پر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ بکریاں اس کو اس وقت تک دی جائیں جب تک وہ بکریوں کا مالک کھیت درست نہیں کر دیتا جب وہ خرابی کی اصلاح کر دے تو اپنی بکریاں واپس لے لے تو یہ پہلے کے نسبت زیادہ بہتر فیصلہ تھا ففہمناہا سلیمان تو ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا وَسَخَّرْنَا مَا دَعُودَ الْجِبَال دعوت علیہ السلام کے ساتھ ہم نے مسخر کر رکھے تھے پہاڑ اور پرندے جو تصویح کرتے تھے یعنی جب دعوت علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کرتے زبور کے جو مختلف تھی اس کے اندر اللہ کی تعریف کے کلمات وہ پڑھتے بہت خوبصورت آواز میں تو پرندے بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے اور پہاڑوں کے بیچ میں جب وہ پڑھتے تو اس کی گونج سے ایک عجب سما پیدا ہو جاتا اس فیل کے کرنے والے ہم ہی تھے یعنی پچھلی بات کے فون او داؤد علیہ السلام کی خاص تعریف کی گئی کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے داود علیہ السلام کا مقام کچھ کم ہے یا ان کی عبادت کچھ کم تھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان ہر انسان کے مختلف امتحان ہوتے ہیں علم اور حکمت میں برابر ہونے کے باوجود کبھی ایک کی بات دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک بات کو لے کے جرنلائز کر دیا جائے اور اس کی باقی ساری چیزوں کو کم تصور کیا جائے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس کی جیسی خوبی ہو بھلائی ہو اس کو تسلیم کیا جائے حسن بصری کہتے ہیں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی یعنی ایک کی تعریف کا مطلب دوسرے کی تنقید نہیں ہوتی اگر دو انبیاء کا حال جو اللہ نے ذکر کیا ہے نہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ قاضی تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف ان کے علم کی وجہ سے کی اور داؤد علیہ السلام کو ان کے اجتہاد میں معذور قرار دیا یعنی ان کا فیصلہ جو تھا یہ نہیں کہ وہ غلط تھا لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی مزید خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں. اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی سنت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے پھر کیا تم شکر گزار ہو اصل چیز کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جس بھی نعمت کو استعمال کرے چھوٹی اور یا بڑی اس کو شکر ادا کرے تو اس طرح اس نعمت کا حق ادا ہوتا ہے اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں یعنی فلسطین کی طرف ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے اور شیاتی میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا یعنی شیاتی اور جنگ جو تھے سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیے جو اس کے لیے ہوتے لگاتے یعنی سمندروں کے اندر اور طرح طرح کی چیزیں نکال لاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے ان سب کے نگران ہم ہی تھے یعنی اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہے تھے وَأَيُوبَ رَبَّهُ اور ائوبلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا انی مسنی انت رب مجھے تکلیف ہو گئی مجھے بیماری لگ گئی اور ترحم الراہمین ہے سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے فسط نہ لہو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی ما فکشنا اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیا وہ آتے اور ہم نے اس کے اہل عیال اور ان جیسے اور بھی اس کو عطا کیے رحمت اپنی خاص رحمت کے طور پر وہ بکرآبدین اور عبادت گزاروں کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر کہ اللہ تعالی عبادت گزاروں کے ساتھ کیسے کیسے احسانات فرماتا ہے ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اور دنیا کی ہر نعمت دے رکھی تھی یعنی مال اولاد فصلیں کھیت سونا چاندی علم حکمت نبوت, عبادت کی توفیق ہر بھلائی اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے انسان تھے اس اعتبار سے ان سب زیادہ ان کے پاس تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ سے ڈالے کہ ہاں یہ کیوں نہ عبادت کرے ان کے پاس تو سب کچھ ہے اتنی سہولتیں ہیں جتنی عبادت کریں گے تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے ایوب اللہ السلام کی آزمائش کر لی اور ہوا یہ کہ ان کے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا مال و دولت چلا گیا جانور موشی مر گئے فصلیں سوکھ گئیں بچے چلے گئے وہ بھی فوت ہو گئے سوائے بیوی بی کے کوئی پاس نہ رہا دوستوں نے چھوڑ دیا کوئی قریب نہیں لگتا تھا کہ جسمانی بیماری لگ گئی کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس میں ان کی آزمائش نہ ہوئی ہو لیکن ان کا حال کیا تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ شکر گزار ہو گئے وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے کہنے لگے یار اب جب یہ ساری چیزیں تھیں میرے پاس تو بھی میں اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے تیری عبادت کے لیے اٹھتا تھا میں تیرا شکر ادا کرتا تھا مجھے کبھی ان چیزوں پر تکبر نہیں تھا لیکن جب یہ سب کچھ لے لیا تو اب میرے اور تیرے بیچ میں اب کچھ بھی نہ رہا میں اور زیادہ تر قریب ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی نہ صرف یہ کہ ان کی وہ چیزیں لٹائیں بلکہ اس سے بھی دگنی دی اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر سونے کے پتنگوں کی بارش ہوئی تو وہ اس کو جب اکٹھا کرنے لگے تو اللہ تعالی فرمایا کہ یہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی مجھے اس کی ضرورت نہیں لیکن میں تیری برقر سے محروم نہیں ہونا چاہتا کہ تو مجھے دے رہا تم اسے لے رہا ہوں تو شکر گزاری کے طور پر تو کسی نعمت کو شکر کے خوش ہو کر لینا اور اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا اور اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا بھی اللہ کو راضی کرتا ہے یعنی صرف تکلیف پر صبر ہی نہیں بلکہ نعمت پر شکر بھی اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے وہ اسماعیل و ادریس <وَذَلْكِفْل> یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور علیہ السلام کو ہم نے دی یعنی حکمت علم نبوت, کہ جس کی بنا پر انسان صحیح طور پر زندگی بسر کرتا ہے یہ سب صابر لوگ تھے من الصابرین ان کا ذکر ایوب علیہ السلام کے بعد آیا ان کا سب سے پہلے کیونکہ سب سے زیادہ درجہ صبر میں ان کا بلند تھا فی رحمتنا اس صبر کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا من بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھے ان کے لیے بھی یہی گواہی کہ وہ نیک تھے وَذَنُّونِ اِذَّهَبَ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا مراد یون علیہ السلام کہیں ان کا نام لیا گیا قرآن مجید میں کہیں جنون کہا گیا کہیں صاحب الہود کہا گیا ہے اور انہیں مچھلی والا اس لیے کہا گیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے جب وہ ناراض ہو کے چلے گئے کس سے اپنی قوم سے کہ مانتی کیوں نہیں ہوا یہ تھا کہ قوم پر عذاب کا فیصلہ آیا تو انہوں نے جلدی کی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کی جب ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا اب دیکھیں کہ پیغمبر ہر کام اللہ کی حکم کے آنے کے بعد کرتے ہیں. It was کہ ایسا ہونا ہے انہیں اب یہاں سے نکلنا ہے لیکن وہ چند لمحوں کے ہی فرق تھا تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت تک ہجرت نہیں کی جب تک آپ کو اجازت نہیں ملی حکم نہیں آیا اتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے پیغمبر بہرحال جب وہ نکلے تو ناراض ہو کر ساحل کی طرف گئے وہاں دیکھا ہے کشتی آ, آ رہی ہے اس پر بیٹھے اور چل پڑے اب جو ہی کشتی تھڑی آگے گئی تو وہ ڈوبنے لگی تو اس دار میں, آ, یہ گمان ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آئے اور وہ کسی کشتی میں بیٹھ جائے تو کشتی ڈوبتی تو انہوں نے کہا کہ کون ایسا شخص کوئی نہیں بولا تو انہوں نے قورا اندازی کی تو نام یونس صلی السلام کا نکلا انہوں نے اٹھا کے ان کو سمندر میں پھینک دیا پھینکنا ہی تھا کہ وہ مچھلی کے منہ میں چلے گئے وہاں مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے اور مچھلی خود سمندر کی تہوں میں چلی گئی اور اندھیروں پر اندھیرے کسی قسم کی کوئی روشنی کی کرن نہ تھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور انتہائی غم کی حالت میں کہ یہ کیا ہو گیا ہے فنادا پھر ظلمات ان اندھیروں میں اس نے جا کے پکارا اللہ اللہ اللہ انت سبھانک انت من ظالمین نہیں کوئی الہ نہیں کوئی معبود مگر تو, ہی, تو پاک ہے. تیری کوئی غلطی نہیں تجھ میں کوئی عاد نہیں, تیرا ہر فیصلہ درست ہے الظالمین میرا ہے سب قصور میں ہی ظالموں میں میری غلطی ہے میری خطا ہے دیکھیے ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس پر تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ کو مور دلجام ٹھہراتا ہے اس سے شکوہ کرنے لگتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا اور ایک وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی قصور نہیں تو میری اپنی غلطی ہے اور یہ غلطی کا اعتراف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ فاستغفرنا له ہم نے اس کی دعا سن لی۔ ونجیناه من الغم ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی۔ یعنی فزیکل تکلیف سے زیادہ غم کی تکلیف تھی جو ان پر تھی۔ کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی یہ میں نے کیا کیا۔ یعنی سخت قسم کی ریلائزیشن اور ندامت کہ اپنے اپ کو ظالم قرار دیا۔ اور وہ اپنی اس بات میں سچے تھے یہ کہنے میں۔ ہم لوگ نیایا ت قریبا پڑھتے ہیں اور بس پڑھا جاتے پڑے جاتے ہیں۔ وی ڈونٹ مین کہ ہمارا قصور ہے وی آر رانگ کیونکہ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے کہ I was wrong. میری غلطی. یہ اطراف بڑا مشکل ہے لیکن جو شخص یہ مشکل مرحلہ پار کر لیتے ہیں ان کے لیے پھر آسانیاں ہی آسانی ان کے لیے پھر اندھیروں سے دن نکل آتا ہے روشنی ہو جاتی آسانیاں ہو جاتی لیکن یہ بڑا ہی کڑوا گوٹ ہے کہ کوئی شخص اپنی غلطی کو سمجھے اور اس کو پھر مان جائے یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن جو مان جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کدا لیکن اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچایا کرتے ہیں جو بھی ان جیسا اخلاق اور کردار اپنائے گا ان کے لیے یہی جزا ہے ساد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و علم اور آزمائش میں مبتلا شخص اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے کہا گیا کیوں نہیں ضرور بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے لا اللہ الا انت انی کنت من ان و زکری اور زکریس اس نادا رب جب اس نے اپنے رب کو پکارا ربی اے میرے رب لاتا گرنی فردا مجھے اکیلا نہ چھوڑ وہ انت خیر الوارسین اور تو بہترین وارث ہے بہترین وارث تو, تو ہی ہے تو ہی باقی رہے گا ہم سب تو جانے والے ہیں لیکن تیرے کام کے لیے ایک مددگار چاہیے بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یا عطا کیا اور اس کی بیوی بی کو اس کے لیے درست کر دیا وہ یعنی بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو گئی یہ سب کون تھے جن کی اتنی دعائیں سنی گئیں انہم نہ یسارعون فل خیرات یہ سب نیکیوں میں بہت جلدی کرنے والے تھے نیکیوں کے لیے دوڑنے والے تھے اب ہم اپنا حال بھی دیکھیں اپنی خواہشات کے پیچھے تارچس دوڑ رہا ہے لیکن نیکی کے کام میں مسا مسجد جانا ہو یا کسی غریب کی مدد کرنا ہو یا کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام کے لیے اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہو تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کتنے دیر پہ سوچتے ہیں کئی کسی کیسی تعویلیں بازوقت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہ ہی کرنا پڑے لیکن یہ لوگ ہمارے لیے بہترین نمونہ یہ ہے سراط البین انام علیہم یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا یہ ان لوگوں کا راستہ ان کانوں یہ سارے اون خیرات یہ سب بھلائیوں میں بہت جلدی کرتے تھے وہ ید اون رغب اور یہ ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے نیکی کے کاموں میں دوڑ دو بھاگ دوڑ محنت کوشش اور ساتھ ساتھ دعائیں امید سے بھی رغبت کے ساتھ بھی اور ڈر سے بھی اور ایمان ان دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے امید اور خوف کے بیچ میں چھا ہماری دعا سن لی جائے گی کبھی کیا پتہ نہ سنی جائے اچھا اور مانگتے یعنی ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے وہ قانولاً خاشئین اور وہ ہمارے آگے خوشو کرنے والے بہت ہمبل تھے جھکے ہوئے تھے دبے ہوئے تھے ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تکبر نہ تھا ایسا ہی ہوتا ہے ایک نیک انسان وتی احسنت فرجہ فخنا فی ہام مر روحنا مردوں کے ذکر کے بعد ایک عورت کا ذکر کیا اور اس کی خوبی بتائی اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ساری زندگی ان کی شادی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے اپنی شہوانی خواہشات پر قابو پایا اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے کہیں کسی قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں کی ان کی صفائی بیان کر رہا ہے اور ایک عورت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کا دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے یہ سب ایک ہی سلسلے کے لوگ ہیں اور میں تمہارا رب ہوں پس تم سب میری عبادت کرو وہ تقت امر ہوں بین ہوں نے لئی مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا یعنی ایک اللہ کی عبادت کی بجائے اس کے رسے پہ چلنے کی بجائے خواشات کے پیچھے چلنے لگے اوروں کو خدا بنا لیا اوروں کو سنٹر آف لائف بنا لیا اور کی عقیدت کی گن گانے لگے دین ٹکڑوں میں بٹ گیا علینا راجعون. یہ سب ہماری طرف آنے والے جنہوں ان نے ایسی خرابیاں پیدا کی یہ سب ہمارے پاس آئیں گے پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا فمیا امل بنسالحاط تو کرنا کیا چاہیے نیک کام کرنے چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے انسانوں سے بڑھ کر فمیا امل بنسالحاط جو نیک عمل کرے گا نئے عمل کے لیے شرط شرط اول اخلاص ہے وہ اور وہ مومن بھی ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے کیونکہ ایمان کے بغیر نیک عمل قبول نہیں فلاں فران علی <الْسَعِيه> اس کی کوشش کا انکار نہ کیا جائے گا نا قدری نہ ہوگی وہ ان لہو کاتبون اور ہم اسے لکھ رہے ہیں سب کچھ ریکارڈڈ ہے اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پھر پلٹ سکے یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحت کے پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا یعنی یاجوج ماجوج کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر متعدد حادث میں پایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح خروج کریں گے اس طرح نکلیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے یعنی سلپ کرتے ہوئے تو وہ روح زمین پر چھا جائیں گے اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلوں میں سمٹ جائیں گے اور خاص طور پر یہ بات کہ وہ بلندی سے نکل پڑیں گے یعنی یوں لگے گا جیسے اوپر سے پھسل کے آ رہے ہیں حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے تبھی پتہ چلے گی جو وہ سامنے آئیں گے اور وعدہ برہد کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا یعنی پھر قیامت بہت قریب آ جائے گی تو یہ کہ لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے ڈر کے بارے خوف کے مارے جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے کہ ہماری کم بختی ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار سارے سہارے چھٹ جائیں گے تو پھر اپنی غلطیاں یاد آئیں گی اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے وہی تم کو جانا ہے اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے یعنی بتوں کو بھی خاص طور پر وہ جو, جو خود چاہے کہ ہماری عبادت کی جائے ان کو بھی اپنے پیروکاروں کے ساتھ جہنم میں جانا ہوگا چاہے وہ انسان ہو یا پتھر ہو یا کچھ بھی تاکہ ان کے پیروکاروں کو فالوئرس کو پتا چلے کہ ان کی کیا حقیقت تھی اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون یہ وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ یقینا اس سے دور رکھے جائیں گے یعنی جہنم سے اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے بالکل ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا پھر اور وہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان میں رہیں گے ساری خواہشات پوری ہوں گی وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے زبردست استقبال یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تمار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں رول کر دیے جاتے ہیں جس طرح نے تخلیق کی پہلے ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا ارادہ کریں گے یعنی جیسے پھیلایا تھا سب چیزوں کو واپس لپیٹ دیں گے یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام ہمیں بہرحال حال کرنا ہے اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے پیغمبروں کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کے پیغمبر دنیا میں آئے ان کو طرح طرح کی نعمتیں بھی ملی جسے داؤد السلیمان علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر یہاں آیا اور یہاں پر زبور کا ذکر ہے کہ اس میں ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا ایسا نہیں کہ جو عبادت کرے اسے چھن جاتی ان کے لیے بھی ہے کیونکہ اللہ نے ان نعمتوں کو بندوں کے لیے اپنے مومن بندوں کے لیے حرام نہیں کیا لیکن اصل بات ہے کہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کے حق میں بہتر ہے جو واقعی وفادار ہیں اپنے رب کے احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو تمہیں بھیجا تھی دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت تھی وما کا اللہ رحمتہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے ارض کیا گیا اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کے خلاف بد دعا فرمائیے آپ نے فرمایا مجھے لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ان سے کہیے میرے پاس جو وہی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے توحید کی دعوت ہے پھر پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دیجئے میں نے العلان تم کو خبردار کر دیا اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں. اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو سات پردوں میں کرتے وہ بھی دیکھتا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مزہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے بالحق کا رسول نے کہا میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے ور ربن اور رحمان المسطان والا مات سفون اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے سورت الحج بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو اتقو ربکم اپنے رب سے ڈرو انزلہ تعت عشن عظیم حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے کیونکہ وہ ایسا زلزلہ ہوگا اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک ہر چیز ختم نہ ہو جائے جس دن انسانوں کے دل کاف رہ ہوں گے نگاہیں خوف زدہ ہوں گی زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار بن جائیں گے بچے بوڑھے نظر آئیں گے خوف کے مارے وہ دن بہت سخت دن ہوگا اس سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی ماں جو کسی حال میں بچوں سے غافل نہیں ہوتی اس دن اسے بھی پتا نہیں چلے گا وہ بھی بھول جائے گی ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اب دنیا ہی ختم ہو رہی تو مزید بچوں کی کیا پیدائش اور لوگ تم کو مدھوش نظر آئیں گے کہ ان کو جیسے ہوش ہی نہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا وہ منصوج علم یعنی حیرت کی بات ہے کہ جب ایک ایسا دن پیش آنے والا ہے اور انسانوں کو یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا اس کے باوجود کچھ لوگ بغیر علم سے بغیر کچھ سیکھے بغیر کچھ جانے یا جان کے بھی انجان بن کے اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حقیق مقام نہیں پہچانتے اس کی باتوں کی قدر نہیں کرتے بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بیسے کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں حالانکہ اس کے نصیب میں تو یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا لوگوں اگر تمہیں زندگی کے بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون کے لوتڑے سے پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بغیر شکل کے بھی انسان کی تخلیق کے براہل کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ ہم اس بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں یہاں تک کہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے بچپن میں ہی فوت ہو جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرح پھیر دیا جاتا ہے بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے یہ ہے انسان کے علم کا حال کہ انسان آستہ آستہ اپنی ساری طاقتیں اس طرح کھو دیتا ہے کہ گویا وہ کسی چیز کا کبھی مالک تھا ہی نہیں اور حقیقت میں حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے بندوں کے پاس تو جو کش بھی ہے چاہے علم ہے حکمت ہے وہ وقتی طور پر امتحان کے لیے دی گئی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے خشک پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا یہ کا وہ پھبک اٹھی پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگانی شروع کر یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے یعنی ان دو مثالوں سے جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کی باتیں سچی ہیں کون سی کہ قیامت آئے گی جیسے اللہ ماں کے پیٹ سے بچہ برامد کر لیتا ہے تو زمین سے بھی ایسے ہی کر لے گا جس طرح نباتات زمین سے اگاتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی دوبارہ اگا دے گا مُن لوگ مَن <عِلْم> ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور راشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑا ہوئے ہیں خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا سے بھٹکا دیں یعنی اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں وہ من سمیا ابود اللہ الاح لوگوں کی ایک اور قسم یعنی کچھ تو ایسے نا جو بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جھگڑے تو نہیں کرتے کچھ اطاط بھی کر لیتے ہیں مگر کس قسم کی کہ وہ کنارے پہ رہ کے اتات کرتے ہیں یعنی منافقوں کی طرف اشارہ ہے اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا یعنی دین سے کوئی فائدہ ملا تو ٹھیک ہے دین اور اگر کوئی مشکل آ گئی مشقت آ گئی کوئی آزمائش آ گئی امتحان ہو گیا اس راستے میں تو الٹا پھر گیا اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی یہ ہے سری واللہ پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ دال قوت البائید یہ ہے دور کی گمراہی ید او لمندر اقرب اکرم نفے وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے یعنی جن کو پکارنا سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے بدترین اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق کہ جس کو پکارنے سے ہی سب مشکلیں شروع ہو جاتی ہیں اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات اسی کے پاس ہیں لامحدود ہیں دنیا اور آخرت میں جہاں جو چاہے جب چاہے تصرف کر سکتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ان اللہ فالما یا دنیا والا آخر اس کے باوجود کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرتا یا شاید کر نہیں سکتا پر جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے پھر دیکھ لے کہ اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو نہ ہے ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا پھر وہ جو بھی کر سکتا ہے یعنی اللہ کے اختیارات میں کسی طرح شریک ہو کر کچھ تبدیلی کرنا چاہے تو کر کے دیکھے وہ کیا بنے گا کچھ بھی نہیں کچھ کر سکتا پرگز بھی نہیں ابلتیہ کہ آسمان تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہاں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے کچھ لے لے تو انسان کو اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھے گمان رکھنے چاہیے اور اگر دعا کی قبولیت میں دیر بھی ہو رہی ہو یا کوئی بات مشکل ہو رہی ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا ان اللہدینا امن و ہاد نسارا ول مجوسین اشرک چھ گروپس کا ذکر ہے جو ایمان لائے جو یہودی ہوئے جو, جو نسارا جو مجوس ہوئے اور جنہوں نے شر کیا یہ سارے گرو ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا یعنی دنیا میں انسانی گروہوں کے بیچ میں جو بھی جھگڑا ہے وہ اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر گرو اپنے لیے کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتا ہے لیکن قیامت کے دن اللہ بتائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون نہ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے آگے سر بس ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں سب جھکے ہوئے ہیں سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں کیونکہ وہ سجدہ نہیں کرتے کیونکہ سب سے پہلے تو نماز کا ہی حساب ہوگا تو اگر ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے اور انسان نہ کرے تو یہ انسانی کی بدقسمتی قسمتی اب یہاں ایک ایک آبجیکٹ نام لے کے بتایا جا رہی ہے سب کا اپنا اپنا سجدہ ہے اور ہر ایک کو پتا اس کا سجدہ کیا ہے اور بازو اوقات اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کا حقیقی سجدہ بھی دکھا دیتا ہے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے وہ می نمال کر جسے اللہ زلی لار دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ان اللہ یہ فالوما یہ شاہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس لیے انسان کو عزت بندوں کے پاس نہیں تلاش کرنی چاہیے اللہ کے پاس دیکھنی چاہیے وہاں جا کے مانگنی چاہیے خاضانی یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے یعنی رب کیا دیتا اور کیا نہیں ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آپ کے لباس کاٹے جا چکے کاٹے جا چکے ہیں مطلب یہ کہ بالکل یقینی بات کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں آگ کا ہی لباس پہنایا جائے گا ان کے سروں پہ کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی خالینی پیٹ کے اندر کے حصے گل جائیں گے اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے یعنی وہ لوہے کے ڈنڈے یا لوہے کے جو ہتھوڑے ہیں ان پہ پڑیں گے تو واپس چلے جائیں گے یعنی ایک طرف تو جلنے کی سزا اوپر سے مار کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ